الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 کہ آج کی مجلس انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کی زندگیوں کے جو واقعات ہیں انبیاء کے قصے قصص الانبیاء انہی مجلسوں کی ایک کڑی ہے بیان ہو رہا تھا آدم علیہ السلات وسلام کے پیدا کیے جانے کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس طریقے سے بنایا ان میں روح کس طریقے سے پھونکی گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلاط والسلام کو سجدہ کریں آگے اللہ فرماتا ہے فص جبلیس ابا وسط برا وقان امن الکافرین تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ابا اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ بہت بڑی جرت تھی اور بہت بڑی حماقت تھی جو ابلیس سے ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا توں نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے قَالَ لَمْ أَكُلِّ أَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ من بشرم خلک میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے یعنی تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے ابلیس نے کہا آنا خیمن ہوں خلق تین منارن و من تین میں اس سے اچھا ہوں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے تو یہ غرور تھا یہ گھمنڈ تھا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو اہمیت دینا تھا تو ابلیس سے جو غلطی ہوئی وہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوئی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے کی وجہ سے ہوئی اور حسد کی وجہ سے ہوئی اللہ نے ابلیس کو اللہ نے آدم کو مقام عطا کیا رتبہ دیا درجہ دیا ابلیس کو اس درجے سے اس مرتبے سے حسد ہونے لگا تو ابلیس کی غلطی کے یہ اسباب ہیں تکبر حسد اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہوشیار سمجھنا اور حقیقت میں بڑی بڑی غلطیوں کے اسباب یہی ہوتے ہیں آدمی یا تو حسدی حسد سے بڑی غلطیاں کرتا ہے جیسے یہود نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرایا کیوں اللہ فرماتا ہے حسد انفسند دوسری کوئی وجہ نہیں تھی حسد تھا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن انکار کی وجہ کیا تھی ان کا یہ خیال تھا یہ گمان تھا کہ آخری جو رسول ہوں گے وہ ان کی اپنی قوم سے ہوں گے جب وہ اربوں میں سے ہوئے تو ان کو حسد ہو گیا اور اسی حسد کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے باوجود بھی انہوں نے اقرار کرنے سے انکار کر دیا تو حسد بڑی بڑی غلطیوں کو جنم دیتا ہے اسی لیے دلوں کو حسد سے پاک کرنا چاہیے ابلیس کی اس غلطی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اس نے حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ کا نافرمان فرمان ہوا اپنے مقام اور مرتبے کو کھویا اور قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا اور دوسرا غرور اور گھمنڈ جہاں آ جائے آدمی وہاں پر کسی کی بات کو نہیں مانتا وَإِذَا لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کچھ <تصفيق> لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گمان انہیں اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے دور کر دیتا ہے جانتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور جو مجھے غلطی پہ ٹوک رہا ہے وہ میرا بھلا چاہتا ہے لیکن عزت نفس کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ جب ہوتا ہے تو آدمی حق کو ٹھکرا دیتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی برو بق اور الحق کی غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے تو اللہ تبارکو تعالی نے ابلیس کو سزا دی جب اس نے آدم علیہ السلاط والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا غرور اور گھمنڈ کیا اللہ کے حکم کو اس نے ٹالا ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فخرا کا رجیم تو مردود ہے تو یہاں سے نکل جا دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے اتر کا انتر فیحا <فِيهَا> یہاں پر تجھے غرور اور گھمنڈ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے فخر جن کا من ساغرین <الصَّاغِرِينَ> نکل یہاں سے تجلیوں میں سے تو اللہ نے اسے ذلیل کر دیا اللہ تعالی نے آدم کو جو عزت ادا کی تھی اس عزت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مان لیتا تو ایسے صورت میں اس کا درجہ بڑھ جاتا کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر جھکنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توا وف اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لیے خود کو جھکاتا ہے اللہ اسے اونچا کرتا ہے تو ابلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال دیا کہاں سے نکالا مفسرین کا کہنا ہے کہ جس مقام اور مرتبے پر اسے رکھا گیا تھا اسے اس مقام اور مرتبے سے نیچے اتارا گیا بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا اللہ نے اس سے کہا کہ اب تیرا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے یہ بات ذرا یاد رکھیں آگے آئے گی یہ بات کہ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو پھر آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابلیس کیسے جا کے بہکایا جبکہ یہ سوال ہی اصل میں حقیقت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ نے یہ نہیں بتلایا کہ اسے جنت سے نکالا گیا جس مقام اور مرتبے پر اسے رکھا گیا تھا اس مقام سے اسے اتارا گیا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے جنت سے نکالا گیا لیکن جنت سے نکالے جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی جس عزت اور مقام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ وہ جنت میں جاتا تھا اس طریقے سے جانے کی اسے اجازت نہیں دی گئی اسے نکالا گیا لیکن ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے جانے سے نہیں روکا گیا تھا یہ ابلیس کا مقام ہوا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے کہا ان انت جکل جننا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بیوی یعنی ہوا علیہ السلام ان کا مختصر بیان گزر چکا ہے کہ کب پیدا کی گئیں کس طریقے سے پیدا کی گئیں اللہ نے جنت میں رکھا اور آدم علیہ السلاط والسلام سے اللہ و تعالی نے کچھ باتیں کہیں جن پر عمل کرنا آدم علیہ سلاۃ والسلام کے لیے ضروری تھا سب سے پہلے اللہ نے آگاہ کیا ابلیس کے بارے میں اللہ نے بتلایا اند الکھ فلا یوخری جن کما من جنتی فتشتا آدم اس سے ہوشیار رہنا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ابلیس فلا یوخری جن کما کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے فتش تھا پھر اس کے بعد تم مصیبت میں پڑ جاؤ اللہ نے آگاہ کیا کہ یہ نکالنے کی کوشش کر سکتا ہے اس سے ہوشیار رہو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم دیا آدم رئی السلات والسلام کہا فکولہ یہ جنت ہے پوری جنت میں جہاں کہیں پر بھی تم کو جا کر کھانے پینے کا ارادہ کرے خوب مزے سے کھاتے پیتے رہنا کتنی عظیم جنت ہے کتنی بڑی جنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے ایک درخت اگر تیز رفتار سوار سو سال تک اس درخت کے سائے میں چلتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا ایک درخت کا یہ آلم جنت کی بڑائی کا کیا عالم ہوگا ہر طریقے کی نعمتیں اس میں رکھی ہوئی ہیں اللہ نے چھوٹ دے دیا کہا فکولا منہا خی خوشی اس جنت سے جہاں سے تمہارا جی کرے کھا سکتے ہو بولا چکر بادشاہ جانا ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا اللہ نے آگاہ بھی کیا سچا کو نالمین اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ظلم کر بیٹھو گے اپنے آپ پر اس کو ابتدا کہتے ہیں اسے آزمائش کہتے ہیں ساری نعمتیں کھلی ہیں ایک نعمت سے اللہ نے منع کیا اور جس سے منع کیا گیا تھا جب تقدیر غالب آ گئی اللہ تبارک و اعلیٰ کے آزماش کی گھڑی آ گئی تو وہی ہوا جس سے اللہ نے منع کیا تھا کس طریقے سے ہوا اللہ فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کو وسوسے سے میں مبتلا کیا ما اوریا عنہما من تاکہ ان کی شرم گاہوں کو کھولنے میں وہ کامیاب ہو جائے و کالا مان ہا کما رب کما انہا دجرا اللہ ان چکون او چکون اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اگر تم اسے کھا گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا یہیں پر ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے یہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی وسوسے کے ذریعے اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وقاص مہما ان لکما لمینا سے ان دونوں سے اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں جبکہ اللہ نے آگاہ کیا تھا ان نہ ادب یہ تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن لالچ ایک بڑی بری بلا ہے جب آدمی لالچ میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت کون خیر ہے کون بھلا چاہنے والا ہے کس نے کیا بات کہی تھی وہ سب بھول جاتا ہے اور جو اس کا حقیقی سرمایہ ہے وہ بھی انسان لالچ کی وجہ سے کھو بیٹھتا ہے تو ابلیس نے لالچ دلائی کہا اگر اسے کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے اگر اسے کھاؤ گے تو یہ پیارا مقام تم سے کبھی نہیں چھوٹے گا یہیں پر تم ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے جبکہ رب العالمین نے اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ کیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا اور آگے بات آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا ابلیس نے کہا تھا ربرنی الا یوم یبعثون اے اللہ تم مجھے قیامت تک کی ڈھیل دے دے اللہ نے کہا من انمنظرین تو ڈھیل مانگتا ہے تو تجھے ڈھیل دیتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا تھا لن لہ فل اور بہت ساری چیزیں جو اچھی نہیں ہیں ان کے سامنے اچھی بنا کر پیش کروں گا بدکاری اچھی نہیں ہے لیکن چست لباس میں عورت کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے شراب اچھی نہیں ہے جھلکتے ہوئے جام میں اسے مزین بنا کے کر پیش کرتا ہے اور پینے کے بعد آدمی اپنی عقل کو کھو کر اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے شیطان مزین بنا کر پیش کرتا ہے یہاں پر بھی شیطان نے ابلیس نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو جنت کا وہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا مزین بنا کر پیش کیا کہا کہ اسے کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے اسے کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے یہیں پر رہ جاؤ گے نکلو گے نہیں اور قسم کھایا کہا ان لکما لمین میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نل وسوسان یہ بلیس نے جو وسوسہ ڈالا یہ مشافن تھا یعنی بات چیت تھی جسے آدم علیہ سلاۃ والسلام نے باقاعدہ سنا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دور سے آیا ہوا میسج نہیں تھا آدم علیہ سلاۃ والسلام نے باقاعدہ ابلیس کی بات کو سنی ہے کیونکہ اس نے قسم کھایا ہے یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیز بھلی ہے یہ چیز اچھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلات والسلام جنت میں تھے تو ابلیس کہیں دور نہیں تھا قریب میں ہی تھا اور یہاں پر اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابلیس جنت میں کیسے گیا کیونکہ کہیں پر ہمیں سب سے پہلے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تک اسے جنت میں جانے سے منع کیا تھا وہ سکتا ہے وہ جنت میں گیا ہوں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ نے اسے جنت سے نکالا تھا اور اسے جنت میں جانے کی اجازت نہیں تھی تو اس میں کیا خرچ ہے کہ ابلیس جنت کے دروازے پر کھڑے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو آواز دے اور ان سے کہے کہ میں تمہارا خیر خاں ہوں اس درخت کو کھا لو تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے اور فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے کوئی ناممکن بات نہیں جبکہ اس سلسلے میں کچھ اسرائیلی روایتیں گھڑی گئی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت میں جانے سے منع کیا تھا تو سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی کو وہ بے خبر کر کے تو داخل نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جائے تب بھی اللہ کو ویسے ہی معلوم ہے جیسے ایسے ہی چلا جانے پر معلوم ہو اگر اسے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر ہی جانا ہوتا تو خود سانپ بن کر بھی جا سکتا تھا بہرحال جنت میں گیا یا جنت کے باہر سے وسوسہ کیا اتنی بات تو یقینی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ورغل آیا اپنی آواز سنائی کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں یہ سوال ابد العزیز بن ابد اللہ بن باز رحمت اللہ سے کیا گیا تھا تو عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یقیناً وسوسہ ہوا ہے اللہ نے یہ بتلایا کس طریقے سے ہوا اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے ابلیس نے وسوسہ کیا جس سے آدم نے غلطی کی اس پھل کو انہوں نے کھا لیا جنت سے نکالے گئے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے حقیقت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ طریقہ جس طریقے سے وسوسہ ڈالا گیا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے ابتلاح اور امتحان کے لیے آدم علیہ السلام کے امتحان کے لیے اسے جنت میں جانے کا موقع دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے جو ہے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو آواز دیا ہو اور آدم علیہ سلاۃ والسلام نے اس کے بہکاوے میں آ کر جنت کے درخت کو کھا لیا ہو اور اسی طریقے کی بات امام شکی کی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے تو بہرحال جس طریقے سے بھی ہو ابلیس نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ورغلایا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے آدم کو دھوکے میں رکھ کر کیا گیا ابلیس نے دھوکا دیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے فد اللہ ابلیس نے انہیں دھوکے سے پھانسا دھوکے سے ابلیس نے انہیں یہ غلطی کرا دی کس طریقے کا دھوکہ تھا بعض مفسرین نے کہا وقاصم شیطان نے قسم کھائی یہ تو قرآن میں ہے شیطان نے اللہ کی قسم کھائی اور آدم علیہ السلاۃ وسلام اللہ کی عظمت کو جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے جلال اور اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کو پہچانتے تھے اسی لیے جب ابلیس نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلاط والسلام دھوکے میں آ گئے کیونکہ آپ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اتنے عظمت والے اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس طریقے سے دھوکا ہوا اور انہوں نے درخت کو چکھ لیا اللہ فرماتا ہے فلم کا شجا جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاق اس درخت کو ان دونوں نے کھا لیا کس نے آدم نے اور ہوا نے کھانے کے بعد کیا ہوا اللہ فرماتا ہے بدت لہما سو ان کی شرمگاہیں کھل گئی اس سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لباس سے جو اللہ نے انہیں پہنایا تھا شرم شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں جس کا بیان آگے آئے گا تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جب انگلش نے غرور اور دھوکے سے آدم علیہ سلاۃ سلام کو ور گلایا تو انہوں نے چکھ لیا اس درخت کو کھا لیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کھانے کا تذکرہ کیا ہے آدم اور اوا دونوں نے کھایا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کا پہلے کسی کا بعد میں ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا فلا منہا وہ دونوں کے دونوں اس درخت کو کھا لیے دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا فلم کا اشا جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا اب یہاں پر اس مسئلے میں عام طور پر یعنی اس واقعے میں ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے کھانے والی ہوا تھیں پھر اس کے بعد ہوا نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بہکایا پھر آدم علیہ سلاۃ والسلام کھا لیے جب کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح اور ثابت روایت نہیں ہے جنہوں نے کہا ہے انہوں نے بخاری شریف کی ایک حدیث سے دلیل لی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لم تخن زوجہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی کبھی خیانت نہ کرتی تو اس سلسلے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آدم اور ہوا کے ساتھ پیش آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ آدم ہوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابلیس کے بہکاوے میں آ کر درخت کا پھل کھا لی اور انہوں نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بھی اسے مزین کر کے پیش کیا اور آدم علیہ سلاۃ والسلام نے بھی اسے چکھ لیا یہ خیانت تھی اور اسی خیانت کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہروں کو غلطی پر ورغلاتی ہیں بعض نے اس حدیث کا یہ مفہوم بیان کیا ہے. اس میں سے امام نووی ہیں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور دوسرے بہت سارے جو ہے محدثین کرام ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پر بھی یہ وضاحت نہیں آئی ہے کہ ہوا نے پہلے کھایا آدم علیہ السلاۃ وسلام کو انہوں نے کھانے کے لیے کہا ایسی کوئی چیز نہیں آئی بلکہ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں گے تو ایک آیت ایسی ملتی ہے جس سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ جس طریقے سے حوا کو شیطان نے ورغلایا اسی طریقے سے آدم علیہ السلاط والسلام کو بھی ورغلانے والا بہکانے والا حوا نہیں بلکہ شیطان تھا ابلیس تھا اللہ فرماتا ہے ف وس و شیطان نے آدم کو وسوسے میں مبتلا کیا تو آدم علیہ السلاط والسلام کو بھی وسوسے میں ڈالنے والا کون تھا ابلیس تھا کہا کیا آدم میں تمہیں وہ درخت بتلاؤں گا جس درخت کے کھانے کے بعد تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی اور تم کبھی بھی ختم نہیں ہوگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ گے تو آدم علیہ السلام سلام اس درخت سے کھا لیے ہوا علیہ السلام اس درخت سے کھا لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روایت ہے جو کہ صحیح نہیں ہے بلکہ اسرائیلیات میں سے ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے بیان نہیں کیا فرماتے ہیں آدم نے جب درخت کا پھل کھا لیا اللہ نے کہا کہ اے آدم تو نے میری نافرمانی کیوں کی تو آدم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ عاء نے یہ درخت مجھے مزین کر کے دکھلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم اس کی سزا یہ دیں گے کہ یہ حمل سے رہیں گی تو پریشان رہیں گی اور جب بچہ جنم دیں گی تو پریشان رہیں گی جبکہ کہ یہ جو ہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا قرآن کریم کی ظاہری آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابلیس آدم کو بھی ورگلایا اوا کو بھی ورگلایا اور دونوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطی کی اور یہی بات جو ہے زیادہ صحیح لگتی ہے جب انہوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کپڑے اتر گئے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے یا بنی آدم اے آدم کے بچوں لا لایفتی الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے کما اخرج ابویکم جس طریقے سے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو یعنی آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا ینما لباس ہوما اور ان کے لباس کو بھی اس نے اتار دیا لیوری ہوما تاکہ ان کی شرم کھل جائیں تو یہ اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ درخت کے کھانے کے بعد آدم اور ہوا کا سطر کھل گیا ان کی وہ جگہیں ظاہر ہو گئیں جسے چھپانا تھا اب یہ جو لباس تھا کس طریقے کا تھا اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ نورانی لباس تھا یعنی حقیقی لباس نہیں تھا بلکہ نور تھا جس کی وجہ سے ان کی شرم گاہیں ظاہر نہیں ہوتی تھیں اس درخت کے کھانے کے بعد وہ نور ختم ہو گیا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اپنی اور ہوا کی شرم نظر آنے لگی اسی طریقے سے حوا کو بھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کی اور خود کی جو ہے شرم نظر آنے لگی جو پہلے نظر نہیں آتی تھی اللہ نے ستر میں رکھا تھا چھپایا رکھا تھا اور یہ جو بات کہی ہے کئی مفسرین نے کہی ہے لیکن بعض نے کہا ہے کہ وہ جو لباس تھا وہ ناخن کی طرح کا لباس تھا جب کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں یہ مفسرین کے اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لباس جو ہے ناخن کی شکل میں تھا پورے جسم پر جب درخت کا پھل کھا کر غلطی کر بیٹھے یا درخت کو چکھ کر غلطی کر بیٹھے تو وہ لباس جو ہے اتر گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ناخن کی شکل میں اسے باقی رکھا تاکہ وہ انہیں یاد رہے اور اس سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا سکیں بعض نے کہا بعض مفسرین نے کہ توبہ جو آدم علیہ سلاط وسلام نے کی تھی ناخن کے مقام پر لباس اترنے تک آدم علیہ سلاط والسلام نے توبہ نہیں کی جب توبہ انہوں نے شروع کی تو اس وقت تک ناخن تک کا لباس اتر چکا تھا پورے جسم سے اتر کر صرف ناخن کے پاس کا باقی رہ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا یہ مفسرین کا کہنا ہے اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ لباس جو ہے نورانی تھا اور اسے کہنے والے ایک تابعی ہیں وہ مربح رحمت اللہ علیہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے مفسر ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تقوی کا لباس تھا اور تقوی کسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننا اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنا یہ تقوی ہے اس غلطی کے کرنے سے پہلے تک آدم علیہ السلاۃ والسلام پر تقوے کا لباس تھا اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی تھی جب ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کو انہوں نے چکھ لیا تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو تقوے کا لباس ان سے اتر گیا اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ لباس تقوی کا لباس وہ جو ہے سب سے زیادہ بہتر ہے لیکن امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ناخن یا نورانی لباس اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لباس اتر گیا تو حقیقت میں وہ اللہ کا پہنایا ہوا آدم اور حوا کو جنتی لباس تھا حقیقی لباس تھا کپڑے کا لباس تھا جسے پہنا جاتا ہے جب آدم اور حوا سے غلطی ہوئی تو وہ لباس اتر گیا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اب بنکاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ایک بڑے اور بہت ہی زیادہ شاخوں والے درخت کے مانند تھے یعنی بہت لمبے تھے اور ان کے سر پر بہت ہی زیادہ بال تھے جب آدم علیہ سلاۃ والسلام سے غلطی ہو گئی ان کا لباس کھل گیا آدم علیہ سلاۃ والسلام کو خود کی شرمگاہ نظر آئی تو مارے شرم کے دوڑنے لگے بہت ہی زیادہ بالوں والے تھے آدم علیہ سلاۃ والسلام کے بال ایک جنت کے ایک درخت سے جکڑ گئے آدم علیہ سلاط وسلام نے درخت سے کہا ارسلینی میرے بالوں کو چھوڑ دو تو اس درخت نے کہا لستو تو بھی میں تمہارے بال چھوڑنے والا نہیں ہوں تو اس وقت اللہ و تعالی نے پکار کر کہا یا آدم امنی تفر اے آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے تو اس وقت آدم علیہ السلات وسلام نے کہا کن استحییک اے اللہ میں تجھ سے بھاگ نہیں رہا ہوں بلکہ مجھے شرم آ رہی ہے اور قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فناداهما ربھهما جب دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں سے پکار کر کہا الم انھکما ان تیلکما الشجره واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اس طریقے سے آدم علیہ السلاط والسلام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر بیٹھے وہ غلطی ہو گئی جس سے اللہ نے منع کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاط والسلام کو اور ہو علیہ السلاط وسلام کو جنت سے نکال دیا جیسا کہ اللہ نے بیان کیا لافر کو مشام کماں اخراج اباوئی کو من شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے اے آدم کے بچوں جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا تو وہ غلطی ہو گئی جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا پھر ابلیس کا کیا ہوا یہ ساری جو ہے تفصیل ہے جسے انشاءاللہ اللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم واقعات سے وہ سبق عطا کرے جو سبق ان واقعات سے سیکھنا چاہیے اللہ ہمیں غرور سے بچائے اللہ ہمیں لالچ سے بچائے اللہ ہمیں حسد سے بچائے غلطی کرنے پر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے ابلیس کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے الله الق لحاظہ فر اللہ علی بلکمرسمسلم فروح الغ فروح